سابقین اولین سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم محترم صدیقت النساء خدیجت القبرا رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا اور بروز دو شمبا شام کے وقت سب سے پہلے آپ کی ہمراہ نماز پڑھی لہذا اول اہل قبلہ آپ ہی ہیں اور پھر ورقہ بن نوفل مشرف و اسلام ہوئے بعد ازاں حضرت علی کرم اللہ وجہ جو مدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش تربیت میں تھے دس سال کی عمر میں اسلام لائے اور بیست سے اگلے روز بروز سے شمبہ آپ کے ہمراہ نماز پڑھی ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ بیسک سے اگلے روز حضرت علی نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کو نماز پڑھتے دیکھا تو دریافت کیا کہ یہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا دین ہے یہی دین لے کر پیغمبر دنیا میں آئے میں تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں کہ اسی کی عبادت کرو اور لا تو اوزا کا انکار کرو حضرت علی نے کہا یہ بالکل ایک نئی شے ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی جب تک میں اپنے باپ ابو طالب سے اس کا ذکر نہ کر لوں اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتا ایک رات گزرنے نہ پائی کہ دل میں اسلام ڈال دیا گیا جب صبح ہوئی تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ گواہی دو کہ اللہ ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں اور لات و اعضاء کا انکار کرو اور بت پرستی سے نفرت اور بیزاری ظاہر کرو حضرت علی نے اسلام قبول کیا اور عرصہ تک یعنی ایک سال تک جیسا کہ بعض روایت پہ ہے اپنے اسلام کو ابو طالب سے مخفی رکھا بعد ازاں آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ اسلام لائے اور آپ کے ہمراہ نماز ادا کی